سری لقمان کی آیت نمبر بارہ یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے حضرت لقمان نبی ہیں یا ولی ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں لیکن مستند علیہ قول یہ ہے کہ یہ ولی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت کے خزانے عطا فرمائے ایک ہزار سال آپ کی عمر ہوئی اور صرف یہی نہیں کہ آپ جڑی بوٹیوں کے متعلق معلومات رکھتے تھے بلکہ آپ کی باتیں حکمت بھری اور دانائی بھری ہوتی تھیں اس مناسب سے آپ کو حکیم کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلاۃ وسلام کا زمانہ بھی آپ نے پایا آپ نے اپنے بیٹے انعام کو جو نصیت فرمائیں ان نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید فقان حمید نے یہاں بیان کیا ولا خد آتعینہ لکمان اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی دانائی اور سمجھداری عطا فرمائی انشکر للہ ان سے فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو جو حکیم ہوتا ہے جسے حکمت و دانائی مل جائے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے ہم پر جو فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہر وقت وہ یہی تصور کرتا ہے اور جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ يَشْكُرْ یشکر يَشْكُرُ یشکر جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے کہ جب آرزی کرے بندہ اور کہے میرا تو کوئی کمال نہیں میرے رب کا فضل ہے اور بندہ اپنی نعمتوں پر غرور نہ کرے اللہ کی نافرمانی نہ کرے شکر کرے لائن شکر تم لذیذ تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور عطا کروں گا تو شکر کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے ومن کا فرا اور جو کوئی ناشکری کرے فعین اللہ غَنِيٌّ احمید بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے کسی کا محتاج نہیں ہے حمید ہے ہر تعریف کا وہی مستحق ہے تم اگر ناشکری کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے وہ از قول لکمان اور یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وہ ہوا یا اس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے سے معلوم ہوا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو وہ نصیحت کرتا رہے آج ہمیں اپنے اولاد کے لباس اور کھانے پینے کی تو فکر ہے مگر ان کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہم ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک و سالے بنائے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں ان کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے رب العالمین ہماری اولاد کے دلوں میں نیکی کو پیدا فرما دیں یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے یہ بنیا یہ تذگیر ہے اور یہاں پر محبت کے لیے ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب باپ نصیحت کرے تو نصیحت کی کوشش ہونی چاہیے تنہائی میں نصیحت ہو محبت کے ساتھ نصیحت ہو اولاد پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ نصیحت یا جو بھی میرا باپ سختی کر رہا ہے یہ میرے بھلے کے لیے ہے ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یہ بار بار سب کے سامنے ذلیل کر دینا چار دوستوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا دینا تو نصیحت کی ابتدا جو ہے وہ تنہائی میں ہونی چاہیے محبت کے ساتھ ہو اور جس طرح ہم عام آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے ہیں سوچتے ہیں اسی طرح اولاد کو بھی نصیحت کریں تو رف انداز نہ ہو تھوڑا اس پر پلاننگ کریں ماحول پیدا کریں تمید ماندھیں اور ایک ایسے انداز میں نصیحت کریں کہ بیٹے کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہدایت دینے والا تو رب العالمین ہے ہم نے اکثر گھرانوں میں یہ دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر دوسرے کا بیٹا آ جائے کوئی اپنے بیٹے کا دوست آ جائے تو آدمی ہر جملے کے آخر میں کہتا ہے بیٹا آپ تھوڑا انتظار کر لیں ابھی گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے بیٹا آپ بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس کو بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا کی تکرار ہے اور شاید ہمارا بیٹا ہمارے منہ سے بیٹا لفظ سننے کے لیے ترستا ہو ہم اپنے بیٹے کو اتنی محبت سے گفتگو اور اتنے محبت سے پیش نہیں آتے ٹھیک ہے ہونی مگر اتنی محبت ہو اور باپ اتنی اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے محبت کرے اور اس محبت کا ایسا اظہار ہو کہ اگر باپ صرف خاموش ہو جائے اور گفتگو بند کر لے تو بیٹا پریشان ہو جائے لیکن ہر وقت اگر باپ جھڑتا رہے گا اور محبت کا سلوک نہ ہوگا تو باپ کے ناراض ہونے سے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوگا یا بو یا اے میرے پیارے بیٹے لا تو شرک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک نہ کرنا سب سے پہلے ایمان کی نصیحت ہے کہ کفر نہ کرنا شرک نہ کرنا ایمان پر سلامت رہنا ان شرکلا غلوم اویم بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے یعنی جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کی عبادت چھوڑ کر بے جان بتوں کو خدا سمجھا جائے اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں اور وہ نافرمانی اللہ کی کرتا ہے اور کہنا اللہ کے دشمن شیطان کا مانتا ہے شیر کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے یہ کیسٹ ضرور حاصل کریں شرک کی حقیقت خود بھی سنیں اور دوسروں کو دیں تاکہ معلوم ہو کون سی چیزیں شرک ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ان بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں معبود نہیں خدا نہیں وہی مالک حقیقی ہے وہی خالق ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلام حضرت عزیر علیہ السلام فرشتے انبیاء اور اولیاء کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ہے وہ خدا نہیں خدا کے بیٹے نہیں ہیں نبی اور ولی اور فرشتوں کو جو مقام ہے جو طاقت ہے وہ بیز اللہ ہے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ ایمان کی دعوت کو عام کرے آج دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے اور کافروں کی جو اکثریت ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں دہریے اور ایک وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں جیسے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یہودی ہیں حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں ہندو بے شمار بتوں کو خدا سمجھتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں صرف مسلمانوں ہی کو تبلیغ کرنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں بلکہ ہم کافروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور ان کے دلوں میں شر کی مذمت اور کفر کی مذمت اور نفرت پیدا کریں اس کے لیے ہمیں خود اسلام پر کاربن رہنا ہوگا ہمارا کردار ایسا پیارا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر ایک کافر یہ کہے کہ دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اسلام تو پیارا مذہب ہے مگر ہمارے کردار سے اسلام کی تعلیمات جھلکنی چاہیے وہ وسوئی نل انسان اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے خصوصاً ماں کا ذکر کیا گیا ہم لت اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا واہن कमजोरी پر کمزوری جھیلی جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھتی ہے عورت کمزور ہوتی ہے اور پھر بچے کی ولادت کی موت کے جھٹکوں کے بعد سب سے سخت جھٹکے بچے کی ولادت کے جھٹکے ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے پھر دو سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے یہ وہ پیریڈ ہے کہ بچہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے ماں کی نیند نہ دن میں پوری ہوتی ہے نہ رات میں پوری ہوتی ہے اور کبھی بچہ بیمار ہو تو ماں ساری ساری رات جاگتی ہے یہ ساری کیفیات وہ ماں برداشت کرتی ہے تو اے لوگوں تم نہ اپنے باپ کا دل دکھانا نہ ماں کا دل دکھانا اور یہ خیال کرنا کہ میری ماں نے میری پیدائش میں بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں وہ فسالو ہو فی آمئی اور دودھ کو چھڑانا دو سال کے اندر ہے تو لڑکا ہو کہ لڑکی ہو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ لڑکی کے لیے سوا دو سال لڑکی ہو کہ لڑکا دودھ پلانے کی آخری مدت دو سال ہے انشکر لی والی والد تو تم میرا شکر کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو والدین کے حقوق کس قدر مقدم ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر فرمایا الی المصیر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہر لمحے ہمارا خیال رکھا سردی ہو گرمی ہو بیماری ہو ہماری تعلیم ہمارے دیگر مسائل کے لیے انہوں نے اپنی راتیں قربان کی ہیں اپنے اوپر مشقتیں جھیلی ہیں خود عیش و عشرت کو چھوڑ کر خود تکلیف برداشت کر کے اپنی اولاد کے لیے انہوں نے ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ انہیں تکلیف نہ ہو اور ان کی تکلیف کو خود محسوس کرے ان کے بولنے سے پہلے ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے لیکن بچہ زبان سے بول نہیں سکتا وہ روتا ہے ماں پریشان ہو جاتی ہے وہ اسے کپڑے بدلتی ہے پھر بچہ چپ نہیں رہتا کہ چپ نہیں ہوتا تو وہ اسے پاؤڈر لگاتی ہے پھر بھی چپ نہیں ہوتا تو مختلف وہ عوامل کرتی ہے وہ اسے معلوم نہیں بچہ رو کیوں رہا تو وہ یہ کر کے دیکھتی ہے وہ کر کے دیکھتی ہے اور جب بچہ خوش ہو جاتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے تو ماں کی خوشی آپ دیکھیں کہ اس کی خوشی دیکھی نہیں جاتی وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو میرے بچے کی تکلیف دور ہو گئی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہی والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور وہ خود اپنے منہ سے کوئی تکلیف کا اظہار کریں اور بچہ جو اٹال ٹال مٹول کرے تو اسے اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے یا پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں یہی سلوک میری اولاد میرے ساتھ کرے گی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے الہی المسیح میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے اس موضوع پر یہ کیسٹ ضرور سنیں والدین سے محبت کیجئے قرآن و حدیث کی باتوں سے انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا وہ ان جا ہدا کا اور اگر یہ دونوں ماں باپ کوشش کریں تجھ پر الا ان عِلْمٌ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یعنی تجھے کافر یا مشرک بنانے کی کوشش کریں والدین ماں لئی سلقب یہ علم جس کے بارے میں تجھے علم نہیں یعنی ایسے شریک کا کوئی وجود ہی نہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں معبود نہیں فلاں تو تو ان دونوں کی فرما برداری مت کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری اپنی جگہ ہے اگر والدین اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے پھر بھی ان کی توہین کرنا بدتمیزی کرنا ان سے لڑنا جھگڑنا جائز نہیں خاموشی اختیار کی جائے اور ادب کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے وہ صاحب ہوما پھر معروف اور اگر تیرے والدین مشرک ہوں کافر ہوں پھر بھی دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے یعنی دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں ان کی پھر بھی دور کر تو اگر والدین مشرک ہوں کافر ہوں پھر بھی دنیاوی اعتبار سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ سوچیں کہ اگر ہمارے والدین مسلمان ہیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مشرک اور کافر والدین ہوں تو ان کی بھی دنیاوی حقوق ادا کرنا ضروری ہے تو جو مسلمان والدین ہیں ان کی دل آزاری کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا تبڑ سبیرا من اور اس شخص کے راستے پر تو چل جس نے میری طرف رجوع کیا یعنی میرے جو نیک بندے ہیں ان کے نقش قدم پر ان کے مطابق تو زندگی گزار سم الیہ مر پھر میری طرف تجھے پلٹ کر آنا ہے فنبی اکم بیما کن تم <تَعْمَلُون> پھر میں تجھے خبر دوں گا ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے یا بنیہ حضرت لقمان اپنے بیٹے انعم کو نصیحت کر رہے ہیں پھر غور کریں بنیہ کے معنی ہے اے میرے پیارے بیٹے باپ کا روپ دبہ ہونا چاہیے مگر ایسا بھی روب دبدبا نہ ہو کہ وہ جلات بن کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم بوسہ دے رہے تھے پیار کر رہے تھے ایک شخص آیا اس نے دیکھا تو اس نے تعجب کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہو کر بچوں کو پیار کرتے ہیں یعنی اسے حیرت ہوئی وہ تو سمجھا رو دب دبدبا ایسا ہوگا کہ بچے قریب آنے کی ضرورت نہیں کرتے ہوں گے اور اس نے کہا میرے تو دس بچے ہیں لیکن جب میں گھر میں جاتا ہوں تو کسی کو میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آقر دو جہاں صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل میں رحم نہیں تو ہم کیا کریں تیرا دل رحم سے محروم ہے تو ہم کیا کریں اور آپ کی ایک دوسری حدیث پاک میں ہے فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس پر رحم نہیں فرماتا اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ایک جگہ کا گورنر بنانے کے لیے بلایا تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ کا بچہ آپ کی پیٹھ پر سوار تھا آپ گھوڑا بن کر چل رہے تھے اب دو لاکھ مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ اور خلیفہ ہیں اور اس قدر نیک تابعی عالم بزرگ ہیں اور بچے کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہیں تو اس نے آ کر کہا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے آپ کا روپ دبدبا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بلایا تھا گورنر بنانے کے لیے لیکن اب میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے جب تو اپنے بچوں پر ظالم اور جابر ہے تو, تو رائے پر کیا کرے گا تو آپ نے گورنر اسے نہ بنایا ہے میری پیاری بیٹی انا ان تکو مس من خرد بے شک اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو فتکن فی سخرتی وہ رائے کے دانے کے برابر چیز وہ چٹان کے اندر ہو او فل سما یا آسمانوں کے اندر ہو او اوفل اردی یا زمین میں ہو یا طبی حل اللہ, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو واپس لے آئے گا وہ نکالنے پر قادر ہے اس عیسایت کریمہ کے تحت بعض علما نے یہ بیان کیا کہ کسی کو کوئی چیز کھو جائے تو وہ اس کا ورد کرے اور اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اس میں ذکر ہے کہ آسمان میں چیز ہو زمین میں ہو کہ پتھر کی چٹان میں ہو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا اور ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ الحمد میں نے اس پر عمل کیا ہے اور الحمد مجھے بے شمار برکتیں ملی ہیں جو چیز گم ہو جائے یہ پڑھنے سے الحمد مجھے مل جاتی ہے تو عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو اور اسے پڑھیں اور آگے ہے ان اللہ لطیف ان خبیر بے شک اللہ تعالی لطیف ہے نرمی فرمانے والا ہے آسانی فرمانے والا ہے خبیر ہے وہ ہر کام سے باخبر ہے خبردار ہے تو آسانی ہوگی تو جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں ان کی نیت سے بھی یہ دعا اور عادت پڑھنی چاہیے اس کو یہاں سے پڑھیں گے ان یا بنیہ کے آگے سے ان نہا ان تک وز قبت اور اس میں یہ بھی درس ہے کہ انسان برائی اور گناہ چاہے جہاں کہیں چھپ کر کرے اللہ تعالیٰ خبردار ہے وہ برائی ناما امان میں لکھی جاتی ہے اور کل وہ روز قیامت سامنے ہوگی یا بنیا اقیمس اولا تھا میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھا کر نماز کا درس دے رہے ہیں مجھے بتائیے اگر ہماری اولاد نماز نہ پڑے تو کیا ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر دعا کرتے ہیں کیا ہم ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں فکر کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کئی ایسے بھائی ہیں الحمد وہ آ کر کہتے ہیں دعا کریں ہماری اولاد نمازی بن جائے وہ بھی خوشگوار زندگی پروگرام میں آئے اللہ تعالی ان والدین کو اور ہم سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے کہ یہ سوچ بھی بڑی پیاری سوچ ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا فکر کرنا اگر ہم نے کوشش کی اور فکر طاقت کے مطابق کی پھر بھی اگر اولاد راہ راست پر نہ آئے تو ہم مجرم نہیں ہیں لیکن اگر ہم نے کوتاحی کی تو پھر کل بروز قیامت ہماری بھی پکڑ ہوگی یا <تصفح> بنیہ اے میرے پیارے بیٹی عقیم سولہ تو نماز قائم رکھ وہ مربل معروفی اور نیکی کا حکم دے و نا ان اور لوگوں کو برائی سے روک تو اولاد کو اس کی بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم عام کرے علامہ اور جو مصیبت تجھ پر آئے تو اس پر صبر کر اور حوصلہ بلند رکھ انالی کا من آزمل امور بے شک مصیبت پر صبر کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے تو بزدل مت بننا حوصلہ مت ہارنا اولا تو شاغر خداس آج نوجوان نسل میں یہ عادت بہت زیادہ عام ہے کہ وہ بات کرتے وقت منہ ٹیڑا کر کے یعنی اگر کسی سے انہیں بات نہیں کرنی تو نفرت کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے اور بات کرتے وقت کسی کے سامنے منہ ٹیڑا نہ رکھے انسان کا چہرہ ایسا ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو پر میں ولاد اس شاغر اے میرے پیارے بیٹے لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار کو اپنے گال کو اپنے منہ کو تو ٹیڑا نہ کیا کر بولا تم شفل اردی مارا ہن اور زمین پر اترا نہ چل زمین پر تیری چال میں آجی ہو اور جب تو زمین پر چل رہا ہو تو تیرے دل میں غرور نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے یہ وہی مکہ کی سرزمین تھی جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اب مسلمان فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں اور بغیر تلوار چلائے اسلام کو اللہ نے وہ و دبدبا دیا کہ بغیر تلوار چلائے مکہ فتح ہو گیا لیکن حضور اکدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے بھی اپنی گردن اللہ کی بارکا میں جھکا دی اور اس قدر آپ جھپ گئے کہ اونٹنی کے کوہان سے آپ کا امامہ شریف بار بار ٹکرانے لگا کیا منظر تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلیک امامہ یعنی سیاہ امامہ پہنے ہوئے تھے چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آج کا یہ عالم۔ کہ اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکائی ہوئی ہے اور اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ کوہان سے یہ بلیک امام ٹکرا رہا ہے کیسا درس ہے کس قدر آجزی ہے آج اگر آدمی کسی کو شکست دے دیتا ہے دنیاوی ادوار سے ذرا معمولی سیری تو اس کے سامنے جاتا ہے تو سینہ تان کے جاتا ہے دیکھ میں کامیاب ہو گیا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا کہ ہر حالت میں یہ سمجھو کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ کا فضل ہے ان اللہ مختال فخور بے شک اللہ تعالی ہر اترانے والے غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا وق صدی مش کا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر نہ تو بہت آہستہ چل کہ لگے کوئی بیمار جا رہا ہے اور نہ ہی بہت تیز چل کہ ایک عجیب و غریب چال بن جائے وق فِي مشی اپنی چال میں روی اختیار کر ہر معاملے میں اعتدال یہ اسلام نے حکم دیا وقت من سعودی کا اور اپنی آواز کچھ پست رکھ اس سے مراد یہ کہ جب کسی سے بات کریں تو جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنا ہی والیوم رکھے اسی طرح اب تو خیر مردوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ وہ سامنے والے کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو والیوم اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ دور دور تک آوازیں جاتی ہیں ٹھیک ہے انسان کی توجہ نہیں ہوتی لیکن اس آیت کو بار بار ہم پڑھتے رہیں گے سوچتے رہیں گے اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہیں گے کہ اگر میرا والیوم تیز ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر دیا کریں تو ان شاء اصلاح ہو جائے گی پھر ہم اتنی آواز کا ولیوم رکھیں گے اتنا زور سے کہیں گے جتنی ضرورت ہے جب سامنے والا ہمارے سامنے موجود ہے تو چلا کر گفتگو کرنے کی کیا حاجت ہے اسی طرح جب کئی لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہوتے ہیں یہ دیکھا گیا کہ سب مل کر بولتے ہیں یہ بھی بول رہا ہے وہ بھی بول رہا ہے ایک مچھلی مارکیٹ بن جاتی ہے یہ اچھا انداز نہیں ہے انداز یہ ہو کہ جب ایک مجلس میں ایک بولے تو سب خاموش ہو کر سنیں دوسرا بولنے لگے تو جب تک وہ بولتا رہے اس کی بات کاٹنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے مگر عام طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی قرآن مجید فقان حمید ہماری توجہ اس طرف مبزول فرماتا ہے اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وغد من سوتی کا اپنی آواز کو تھوڑا پس رکھو جتنی ضرورت ہے اتنی آواز بلند کرو زیادہ بلند آواز کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ان کرل اسواتی لسوت الحمیر بے تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے حمیر کے معنی گدھا تو چلانا کوئی اچھی بات نہیں گدھا بہت زیادہ وہ چلاتا ہے تو چلانا کوئی کمال نہیں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی یہ نصیحتیں اتنی پیاری ہیں کہ اس پر اگر غور کیا جائے عمل کیا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے صرف سوچیں کہ جب ہم نیکی کی دعوت عام کریں برائی سے بچیں اور یہ تصور قائم ہو کہ اللہ تعالی خبیر ہے جہاں بھی ہم برائی کریں گے وہ کل روز قیامت لے آئے گا نماز کی پابندی کریں اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو حوصلہ بلند رکھیں صبر کریں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور ہماری گفتگو کے اندر غرور نہ جھلکتا ہو ہم کسی سے بدتمیزی سے بات نہ کریں آجزی ہماری چال میں بھی ہو اور ہمارے دل کے اندر بھی آجزی ہو اور ہمارے ہر عمل میں میانہ روی ہو اعتدال ہو ہمیں گفتگو میں ایسا انداز مل جائے کہ جس سے کیا بات کرنی ہے اس کا سلیقہ ہو اور انداز اتنا میٹھا ہو تو انشاءاللہ شاء تعالی ان نصیتوں پر عمل کریں گے دنیا بھی سمر جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سمر جائے گی